ترمیزی حدیث نمبر چار سو چوراسی فور ہنڈریڈ ایٹی فور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسمی و الفسینی کے نانا جان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اولنا سبی یوم القیامت فرحم علیہ صلاً قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑتا ہوگا حبیب وبارک قیامت کے روز پریشانیاں کیسی ہوں گی دشواریاں کیسی ہوں گی ہیبت دہشت کیسی ہوگی سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی اور گناہ یاد آ رہے ہوں گے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا تو سب سے زیادہ آرام میں کون ہوگا وہ ہوگا جو آکا کے قریب ہوگا تو درود پاک برود قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اے آشیقا نے اولیا آشقا غوث اعظم درود شریف بہترین نے کی اور نیکیوں سے کیا ملتا ہے جنت اور اس نیکی سے کیا ملتا ہے جنت کے دولا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علسمت ولا وبی وبارک وسلم یہ رسالہ آپ زیارت کر رہے ہیں انبیاء اولیاء کو پکارنا کیسا بہت پیارا رسالہ ہے سوالن جوابن ہے اور اس رسالے کو پڑھنے والے کے لیے امیر سنت کی دعا واہ واہ سبحان اللہ آپ نے دعا دی یا رب الانبیاء جو کوئی رسالہ انبیاء او اولیاء کو پکارنا کیسا چالیس صفحات فورٹی پیجز پڑھ لے اس کا دل امبیا اولیاء کی محبت سے بھر دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آشیقان اولیاء کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ رسالہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا اولیاء کو پکارنا کیسا لفظ یا کے ساتھ خطاب کرنا کیسا وغیرہ بہت پیارا مثال ہے ماشاءاللہ اللہ پاک رضی اللہ تعالی کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں ہمارے غوث پاک مہمان نواز بہت تھے اور یہ بھی ایک اعلی صفت ہے کوئی آپ کے ہاں مہمان ہوتا تو آپ حسب استطاعت اس کی مہمان نوازی کرتے چنانچہ ابو عبداللہ محمد بن احمد نے اپنی تاریخ میں لکھا جب موقف دین ایک بزرگ غوث پاک کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آخری عمر میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا غوث اعظم نے ہمیں اپنے مدرسے میں ٹہرایا اور بہت ہی شفقت فرمائی بہت توجہ فرمائی اکثر آپ کے شہزادے ہمارے لیے روشنی کا انتظام کرتے آپ اپنے شہزادے کو بھیجتے وہ انتظامات کرتے اور انتظامات کی نگرانی کرتے اور ایسا بھی ہوا کہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے گھر سے ہمارے لیے کھانا آتا تھا غوث سے پاک کھانا بھجواتے تھے اور جب نوازوں کا وقت آتا تو غوث پاک شہنشاہ بغداد پیرے پیرا میرے میرا رہنما گمراہ ابو محمد الشیخ ابد القادر جیلانی الحسنی شہباز لا لامکانی غوث السمدانی قندیل نورانی شاہباز لامکانی کدیسہ سرح الربانی نمازوں کے اوقات میں گھر سے تشریف لاتے اور آپ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے اولیاء سے محبت یہ ایک نیک لوگوں کا طریقہ ہے یہ بھی اولیا کا طریقہ ہے کہ نیک لوگوں سے محبت کی جائے اولیاء سے محبت کی جائے اب بعض اولیاء سے محبت کا دعویٰ کریں مگر مذہبی لوگوں سے کترائیں کہ مولوی اور ہے سوفی اور ہے پیر اور ہوتا ہے ارے بھائی دیکھا اپنے گوسے پاک امام تھے آپ امامت فرماتے تھے ولیوں کے بھی امام ہیں تو یہاں نمازوں میں بھی امام ہیں شری مسائل میں بھی امام ہیں اور یہاں گیارہویں پر ٹوٹ پڑنے والے بلا شبہ گیارہویں کا کھانا بڑا برکت والا ہے ارے وہ تو کھاؤ بھائی ساتھ میں مذہبی لوگوں کا ادب بھی کرنا چاہیے امام صاحب کی دست بوسی کرنی چاہیے جو عاشق اولیاء آشقان رسول علماء ہیں خطباء ہیں ائما ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے ان کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے ان کی مالی خدمت کرنی چاہیے حسب استطاعت تو غوث پاک امامت بھی فرماتے تھے سبحان اللہ اور اب وہ غوس پاک کے عقیدت مند سوچیں کہ غوث پاک تو امامت بھی فرماتے ہیں اور ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنی آتی غوث پاک مہمان نواز ہیں اور اپنے شہزادے کو بھیجتے ہیں مہمانوں کی خدمت کے لیے خود بھی تشریف لاتے ہیں گھر سے کھانا بھی بھجواتے ہیں ہمارے غوث پاک شہن شاہ بغداد علی رحمت اللہ الجواد مہمان نواز خود مہمان نواز ہی کرتے ہر رات ایوری نائٹ ہمارے غوث پاک کے یہاں دسترخوان بچھایا جاتا تھا اور آپ یعنی ہمارے غوث پاک مہمانوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے تو مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا یہ بھی ایک آج کے کی ساری کی بات ہے اور اتنی بڑی شان کے باوجود اور یہ بھی ایک اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے ہمارے غس پاک کی عادتیں بڑی پیاری تھی ہمارے غوث پاک کا بیہیویئر آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا آج کسی کو ذرا سی کوئی منزل ملتی تو وہ لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے لفٹ نہیں کراتا پوچھتا نہیں ہے رشتہ داروں کو غریبوں کو حقیر جانتا ہے یہ نادانی ہے غلط ہے جس کو جتنا بڑا مقام ملتا ہے وہ اتنا زیادہ آج دین کساری والا ہو جاتا ہے تو ہمارے گوسے پاک مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے اور سب کے ساتھ یکساں محبت کرتے تھے یہ آپ کی محبت آپ کی شفقت آپ کی عنایت سب کے لیے عام تھی مالدار ہے غریب ہے آپ کے پاس پہلے سے آتا ہے نئے آنے لگا ہے جو بھی اور آپ کی شفقت کا انداز یہ تھا کہ آپ کا ہر مصاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ تو کوئی عزت والا ہی نہیں ہے یہ انداز تھا ہمارے غوث پاک مہمان نواز ہیں ہم ہیں مہمان نواز غور کریں کے مہمانوں کے آنے پر خوشی ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو مہمان نوازی کرنا یاد رکھیے یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہیں غصے پاک نانا جان رشمت عالم مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز قائم کرے زکات دے حج کرے رمضان کے روزے رکھے مہمان کی مہمان نوازی کریں جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ نماز پڑھنا جنت میں لے جانے والا کام زکات دینا جنت میں لے جانے والا کام حج کرنا جنت میں لے جانے والا کام رمضان و مبارک کے روزے رکھنا جنت میں لے جانے والا کام اور مہمان نوازی کرنا یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے اور مہمان نوازی جب کریں اس میں جلدی کرنی چاہیے بلا تاخیر اس کی خیر خائی کریں اس کو کھلائیں پلائیں چھ کاموں میں جلدی کرنی چاہیے چھ کاموں میں پہلا کام کیا ہے نماز کا وقت ہو جائے تو اب جلدی کرنی چاہیے دوسری بات مہمان آئے تو مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے تیسری بات جب کوئی مر جائے تو اس کی تجہیز و تقفین میں جلدی کرنی چاہیے چوتھی بات بچی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے مقروض ہے تو قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے گنا ہو گیا تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تو نماز کے وقت ہو جائے تو جلدی مہمان آئے تو جلدی مہمان نوازی کریں مر جائے تو تجہیز و تقفین میں جلدی کریں بچی بالی ہو جائے تو جلدی جلدی اس کا نکاح کر دیں جبکہ کف مل جائے اور قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے گناہ ہو جائے تو اس میں بھی توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے مہمان آتا ہے اپنا ریس ساتھ لاتا ہے ہم نے کیا ہے اس کا رسک وہ کھائے گا اور ہمارے لیے وہ بخشے جانے کا سبب بنتا ہے جی ہاں میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گنا بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے تو مہمانوں کے لیے دسترخان بھی اللہ نے توفیق دیے اور بچھائے اور مہمان کے لیے تکلف کرنا اس کو اچھا کھانا کھلانا یہ سنت ہے اور ہمارے آقا کی تو شان ہی کیا ہے غوث پاک کے نانا جان کی تو شانی کیا ہے سبحان اللہ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان ہمارے آقا تو سب کے ہی میزبان ہے آسماں خاں زمیں زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا تیرا تیرا سبحان اللہ آسمان والے زمین والے جو نعمت پارے ہیں میرے اکالی صلاحت اسلام کے کرم سے پارے ہیں آپ کے وسیلے سے وسیلے سے حاصل کر رہے ہیں گھر میں مہمان آتا ہے اور میزبان اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے اس کو یہ نہیں یہ کہے کہ جزاک اللہ تھینک یو یہ نہیں چاہتا میں اس اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تمہارا گوات ایسے گھر میں دس فرشتے بھیجتا ہے ٹین اینجلز دس معصوم فرشتے اس کے گھر میں آتے ہیں جو کمپلیٹ ون ایئر پورا ایک سال تک اللہ تعالی کی تصویر و تحلیل و تکبیر پڑھتے ہیں اس گھر میں آ کر فرشتے سکر اللہ کرتے ہیں سلحان اللہ سلحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے لہ ل یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور میزبان کے لیے بخش کی دعا کرتے ہیں سال پورا ہوا اب فرشتے جو انہوں نے سال بھر کی عبادت کی اس کا ثواب میزبان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اور اللہ عزل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو یعنی میزبان کو جنت کی لذیذ غذائیں جنت الخلد اور نافنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے مہمان نوازی ہمارے غوث پاک کے اخلاق کریمہ کا حصہ ہے ہمیں بھی مہمان نوازی کرنی چاہیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا سنت یہ کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے اور ہمیں بھی یہ ادائے مصطفیٰ ادا کرنی چاہیے غص پاک شہم چاہے بغداد پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامہ قدیسہ سروہر ربانی نداروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کمزوروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے غریبوں مسکینوں کی جوئی فرماتے فقیروں کی آؤ بھگت فرماتے آپ کی تمنا کیا تھی آپ کی خواہش کیا تھی دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے ہمیں تو بھوکے پڑوسی کا خیال نہیں اور ہوسی پاک کی شان دیکھیے آپ کی خواہش ہے کہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے اور آپ فرماتے ہیں مجھے دو باتیں پسند ہیں ہمیں <متحد> تو پیزا پسند ہے پراٹھا پسند ہے آئس کریم پسند ہے تو فلاں چیز پسند ہے موٹر سائیکل پسند ہے تو فلاں ماڈل کی گاڑی پسند ہے تو فلاں سوفہ پسند ہے تو فلاں کارپٹ پسند ہے تو شہرت پسند ہے تو عزت پسند ہے ہماری پسندیں کھانے پینے اور بس دنیاوی طور پر ہیں سے پاک کی دو باتیں پسندیدہ باتیں کیا ہیں فرمایا اچھی اخلاق مجھے بہت پسند ہے مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں سبحان اللہ کیا بات ہے اور مزید سنیں اے آشیقان غوث اعظم اے آشیقان اولیاء سنیں ہمارے شہنشاہ ولیوں کے سردار کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کی دولت میرے ہاتھ میں آ جائے ساری دنیا کی دولت تو میں اس دولت کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے وقف کر دوں اور سب سے حصنے اخلاق سے پیش آؤں کیا بات نہیں بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ سارے بھوکوں کو کھانا کھلا دوں اور وہ سے پاک فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس آ جائے ساری دنیا کی نہیں اور کوئی لاکھ کروڑ بھی آتے تو ہم تو غافل ہو جاتے ہیں غریبوں کو گھاس نہیں ڈالتے اپنی خالہ کو بھول جاتے ہیں پھوپھی کو بھول جاتے ہیں ماموں کو بھول جاتے ہیں چچا کو بھول جاتے ہیں تایا کو بھول جاتے ہیں، دادا نانا دادی نانی قریبی رشتے دار ان کو بھول جاتے ہیں اور مال کی میل بھی نہیں دیتے زکات بھی نہیں دیتے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر اس نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کے بندوں پر خرچ کریں گھر والوں پر خرچ کریں اس کا بھی سواب ہے بال بچوں پر خرچ کریں اس کا بھی سواب ہے اپنے پڑوسیوں پر خرچ کریں مسلمانوں پر خرچ کریں بالخصوص وہ مسلمان جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں بالخصوص وہ مسلمان جو علم دین سیکھنے میں مشغول ہیں دینی طلباء کے نام جیسے ہمارے ہاں جامعۃ المدینہ ہے الحمدللہ اللہ آپ کو سن کر خوشگوار حیرت ہوگی وہ کہ دعوت اسلامی میں نہیں ہوتی یہ الحمد کوئی بیس ہزار سے زائد طلباء کے نام ہے اور ان میں اکثر وہیں ہی رہتے ہیں جامعہ میں تو دعوت اسلامی ڈیلی ڈیلی مدرسے بھی ہے اس کے علاوہ کوئی تیس چالیس ہزار کو تو کھانا کھلاتی صبح بھی دوپہر کو بھی شام کو ڈیلی اللہ توفیق دے اس میں حصہ لے نہ نا وہ سے پاک کے عشق و محبت کا عملی اظہار ہو جائے رہائشی مدرسۃ المدینہ میں جس میں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں تقریباً چالیس ہیں مدرسۃ المدینہ ملک بھر میں دعوت اسلامی کے جو اقامتی ہیں رہائشی ہیں مدنی منع وہیں رہتے ہیں جامعت المدینہ ہے اس میں کھلائے نا اور ماشاء اللہ ایک شہر میں پتہ چلا ایک عاشق غسر اعظم نے پورے جامعت المدینہ کا کھانے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیا ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے اور ایسے بھی ہوتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں عملہ آگے بڑھتے تو برال غوث پاک رضی اللہ تعالی ہو مہمان نواز تھے اور غریبوں کو کھلاتے پلاتے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ میں پوری دنیا کی دولت میرے ہاتھ آ جائے تو غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے وقف کر دو اچھا یہ جو چالیس ہزار کے لگ بھگ کا میں نے بتایا اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی غوس اعظم کی غلامی ہے الحمدللہ بڑی گیارہویں پر بھی کھانا کھلاتے ہیں الحمدللہ للہ تربیتی اجتماع سنت تو بھرے ذمہ داران کے اجتماعات ہوتے ہیں باؤ المدینہ میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں ہوتے ہی رہتے ہیں اللہ کروڑوں روپے کا لنگر کھلا دیا جاتا ہے کھانا کھلا دیا جاتا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ فیضان مدینہ سردار آباد میں اسلام آباد میں مرکز لوگیا میں ملتان شریف میں حیدرآباد میں یہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے الحمدللہ للہ شریف پر بھی کھانا کھلایا جاتا ہے احتکاب میں پورا مہینہ ہزاروں کو کھلایا جاتا ہے آخری عشرے کے احتکاب میں تو ستر اسی ہزار کو دس دن کھانا کھلایا جاتا ہے سیری افطاری کرائی جاتی اللہ کے دعوت اسلامی کھانا کھلانے والی تحریک غوث اعظم کی غلامی جو ہوئی یہاں پر امیر سنت کے صدقے میں تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہم بھی کھانا کھلانے والے بنے اور ہمارے ساتھ مل کر آئیں ہم دینی طلبہ کو کھلائیں پلائیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور غوث پاک کے اخلاق کریمہ سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم